یہ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں ہمارے سلسلوں میں تو دیکھیے کیا لکھا ہے کہ کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تا کھڑا یہ بتائیے آپ بتائیے کہ سوت کو ہم نے کس طرح پڑھا سوت پور یعنی موٹا کر کے پڑیں گے اچھا تو سواد کن حروف میں شامل ہوتا ہے سعود حروف میں شامل سبحان اللہ جب الف پر کوئی حرکت ہو تو الف کیا پڑھا جاتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے خواب میں جناب رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے فیضیاب ہوئے میٹھے میٹھے مستعفی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 صبح جا تو جگہ تو الحمدللہ زوجل برس کا نام و نشان تک نہ تھا پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور اور حاصل کرنے کے مدینہ نہیں سورت الملک ملک کے تلاونے کے نہیں الحمد اللہ رب العالمین والسلام سلاۃ وسلام المرسلین اما بعد فاعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلات وسلام یا رسول اللہ علی رسول اللہ عالا علی کباس حابقیا حبیب اللہ حبیب اللہ السلات و السلام علیکیا نبی اللہ علی کباس یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت معلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی تمد برکات ملالیہ اپنے رسالے ایک سو ایک مدنی پھول اس میں درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درو شریف پڑھنے والا پیچھے اس کمی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ شاء اسے بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ اس کی ہجے بھی کریں گے اس کی دوہرائی بھی کریں گے اور اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا آ جائے مدری چینل آمی کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اسکرین کے سامنے تشریف لے آئیے اپنے گھر کے دیگر افراد کو بھی انتربی انفرادی کوشش کیجئے کہ وہ بھی قرآن مجید فرقہ نے ہمیں صحیح پڑھنا سیکھ لیں انشاءاللہ شاء اس کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اس سلسلے کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور جب جب بھی یہ سلسلہ آتا ہے اس سے پابندی کے ساتھ دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اس سے پہلے کہ نئے سبق کا آغاز ہو آئیے کچھ پچھلے سبق سے متعلق تو پچھلی مرتبہ ہم نے کھڑی حرکات یہ سبق کے اندر پڑھی تھی تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ. شیخت حریکت ال سنت کا یہ رسالہ 101 سو مدنی پھول جس سے میں نے درود و سلام کی فضیلت پیش کی یہ ہمارے اسلامی بھائی کو پیسے میں پیش کرتے ہیں سبحان لگے ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ بتائیے کہ کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہیں کھڑی حرکات عروف مدد کے قائم مقام ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اجازت اچھا آپ یہ فرمائیے کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑیں گے کھڑی حرکات کو عروف مداح کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے سبھان لا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب اپنے قاعدے مزنی قاعدے انہیں کھول لیجیے اور سبق نمبر نو سبق نمبر نو حروف لین آج ہم نے پڑھنے ہیں آپ جو سبق پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے حروف کیا نام ہے ذرا دوبارہ دوہرائیے حروف مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا دیجیے حروف دیکھیے یہاں پر جو مدنی پھول ہیں اس میں کیا تحریر ہے کہ آپ انشاءاللہ شاء اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ حروف لین دو ہیں حروف لین کتنے ہیں دو ہیں دوبارہ احشد فرمائی کتنے ہیں دو ہیں واو اور یا کون کون سے ہیں واؤ اور یا اچھا اب واؤ لین کب ہوگا یہ سماپت کیجیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا کس سے پہلے زبر ہو واو ساکن جی سے پہلے زبر ہو واو لین ہوگا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا جیسے جیم واو زبر جو ٹھیک ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا یا ساکن سے پہلے کیا ہو زبر ہو زبر ہو تو یا لین ہوگا جیسے جی یا زبر جئی اب ان دونوں چیزوں میں آپ دیکھیے کہ واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے کیا حرکت آ رہی ہے زبر کیا حرکت آ رہی ہے زبر کیا حرکت آ رہی ہے زبر ٹھیک ہے اچھا حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے بالکل آرام سے پڑھیں گے اچھا اس کی ہجے یہاں مدری پھول میں لکھی ہوئی ہے وہ میں دوہرات ہوں آپ بھی میرے ساتھ دوہرائیے یا آئیے سبق کو ہی ہم شروع کرتے ہیں سبق میں ہجے کی ہم مشق کرتے ہیں اچھا لیکن اس سے قبل کہ ہم حروف لین کا آغاز کریں اسے شروع کریں تو مدنی چینل پر آپ کو حروف لین اور حروف مددہ میں فرق بتایا جا رہا ہے جیسا کہ اس وقت آپ حرف دیکھ رہے ہیں با واؤ زبر باو یہ کیا ہے واو واؤ لین لی. اب آپ دیکھ رہے ہیں با واؤ پیش بے کیا ہے واؤ مدا یہ کیا ہے واو مدا تو پتا یہ چلا کہ واو لین اور واؤ مدا میں یہ فرق ہے کہ واو لین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے زبر, زبر. تو وہاں کیا ہوگا لین اور واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا واؤ مدا مدا واؤ لین میں ہمیں کھینچنا نہیں ہے اور واؤ مدہ میں ہم کھینچ کر پڑیں گے یہ آپ نے واؤ مدہ اور واؤ لین کا فرق سیکھا اب آ یا لین اور یا مدہ میں فرق دیکھیے آپ اپنے چینل پر اس وقت سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ با یا زبر بئی ٹھیک ہے یہ کیا ہے حروف لین ہیں با یا زبر بائی اور نیچے ہی آپ ملاحدہ کر رہے ہیں کہ با یا زیر بی یہ کیا ہے یا مدہ وہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے یا لین اور یہ کیا ہے یا مدہ یا لین کو کھینچیں گے نہیں اور یا مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ فرق ہے یا لین اور یا مدہ کے اندر آپ اسے آسان انداز سے اگر یاد رکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر واو اور یا اگر یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر واو لین ہوگا یا تو پھر یا لین ہوگا یہ اس کا یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے اب آئیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با با با واو واو زبر رحمان با یا زبر بائی با بائی, بائی, بائی دیکھیے اس سے ہم نہیں رہے باو بئی یہ طریقہ درست نہیں ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے باو بائی مزید پڑھیے ہجے مکمل حرف کی ادائیگی کی مکمل کیجیے تا وا زبر تا, تا یا یا تا زب تئی زب سؤ تئی ساؤ زبر زربرؤ سئی جی واؤ زبر جاؤ جیم وا زبر جی یا زبر جے جی جا زبر جئی جاؤ جئی جاؤ جئی واؤ زبر ہاؤ واؤ زبر یا زبر ہائی زبر ہائی ہاؤ واؤ زبر خو ہا وا زبر خو یا زبر خی زبر امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ حجے دوہرا رہے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ حجے اس کی برکت سے سبق پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا دال زبر بہت دال واؤ زبردر دال, زبر دال, زبر دال, زبر دال یا زبر زبر دال یا زبردئی دو دئی دود واؤ زبر واؤ زبر زال یا زبردئی راؤ زبر رو راؤ زبر رو ربرئی رو زب رو رئیؤ واؤبر زبر ز یا زبر زئی زبر سئی زئی زئی زبر زبر یا زبر, زبر سئی یا زبر سئی سو سئی شین واؤ زبر سو شین وا زبر شو شین یا زبر سئی شین یا زبر شع شو شی شو شی سو واؤ ذبر سو سو واؤ زبر سو كے حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے صاد یا زبر سوئی سو سئی باؤ سئی باؤ زبرد واؤ زبرد بوئی زبردوئی با دئی باؤ دئی تو تو یا زبر توئی تو اب ہم نے حجے آدی تختی ہجے کے ساتھ پڑھی اب اسے روانی کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھیے رو رئی رو رئی موٹا پڑنا ہے کیونکہ یہ حروف مختاریا میں سے کس میں حروف میں یہ کوئی اس کاف کو باری کئی لو لئی لو لئی مؤ مئی مؤ نو او یو اگر آپ قاعدے کے آخر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیے تو سبق نمبر نو کے حوالے سے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے دوہرایا دوبارہ ایک بار دوہرا لیتے ہیں کہ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر مراحدہ کر رہے ہیں کہ حروف لین دو ہیں کتنے ہیں دو, دو, دو, دو, دو ہیں اور یا کون کون سے ہیں واؤ اور یا دوبارہ لیجئے دوہرا یا مدری چینل کے ناظرین بھی ساتھ دوہرا لیں واؤ یا حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف کرتے ہیں جی حضرت آپ اس کا جواب پڑھیے آپ پڑھیے جواب حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا اب جو سوال ہے اس کا جواب آپ نے پڑھنا ہے سوال ہے واؤن اور کب ہوگا یاؤ ساکین سے پہلے زبر ہو واؤلی اور یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو یا سبھار اللہ ماشاء اللہ کہ ماشاء اللہ ہم نے آج حروف لین پڑھے آج کون سے حروف پڑھے حروف لین اس سے کوشش کیجیے کہ یہ یاد ہو جائے ہمیں اچھے انداز سے کیونکہ آگے جو قواعدہ آگے جو تختی آ رہی ہے اس میں مدہ اور لین کا فرق ہم بار بار پوچھتے رہیں گے ٹھیک ہے حتاہی یہ ہمیں یاد ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ اب آپ اس طرح بھائی ایک دوسرے کو آپس میں کچھ دیر دورائی فرمائیں مدری چینل کے ناظرین بھی گھر میں دورائی کا سلسلہ جاری رکھیں ایک دوسرے کو سبق سنائیے ان شاء اللہ سبق میں پختگی آئے گی <تصفيق> Now say I want say سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ درسِ فیضان سنت ہوگا الحمد للہ رب العالمی و والسلام وسلام وعلیٰ سید المرصری اما بعد فاعوذ بالله من شیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم والسلام عليك يا رسول اللہ, اللہ حبیب اللہ تو السلام علیہ نبی اللہ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 جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درو شریف نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صل علی وسلم حضرت سعید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ فیضان بسم اللہ سے درس آپ جو تسلسلما جاری ہے سن رہے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدین منورہ سردار مکہ مکرمہ ہر دو سرا محبوب کبریا و و تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان فرحت نشان ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامۂ اعمال میں چار ہزار نیکیاں درج فرمائے گا ہزار گنا دے گا اور چار ہزار درجات بلند فرمائے گا میٹھے <تصفيق> میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جھوم جائیے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان ہو جائیے ذرا حساب تو لگائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے چھہتر ہزار نیکیاں ملیں گی چھتر ہزار گنا معاف ہوں گے اور چھتر ہزار درجات بلند ہوں گے ذو الفضل العظیم یعنی اور اللہ عز و جل صاحب فضل و عظمت ہے حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان خدا رحمان عز و جل کی رحمت بے پایاں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں غور تو کرو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس میں کیا حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اول سے آخر تک گٹال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے اسی طرح زباں میں جانور کی جان لی جاتی ہے یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے اس موقع پر رحمت کا ذکر نہ کرو سبحان اللہ تو جو شخص پوری بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے تو انشاءاللہ شاء خدا کے غزب سے محفوظ رہے گا حبیب محمد صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں اور دوزق پر عذاب دینے والے فرشتے بھی انیس پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرض کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے اس کی دوسری حکمت کیا ہے کہ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں ڈبل بارہ گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گھیر لیے اور انیس گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف عطا فرمائے گئے پرس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ویٹ کرتا رہے انشاءاللہ اللہ زوجل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے حضرت سیدنا نے عیسیٰ رف اللہ علیہ نبینہ وسلط و السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے عذاب ہو رہا تھا کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو مردہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت علہجل کی بارش ہو رہی ہے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ علیہ الزہجل میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ شخص سخت گناگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا لیکن بوقتے انتقال اس کی بیوی امید سے تھی اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا کہ مدرسے بھیجا گیا استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اے خدا مصطفیٰ میں تیری رحمتوں پہ قربہ ہو کرم سے میری بخش جیلا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدائی سے اللہ عزوجل کا نام لینا سکھائیں اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں لہٰذا اپنے مدری مننے اور مدری منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ زوجل زبان کھولتے ہی سب سے پہلے پہلا لفظ اللہ کہیں گے اس کا کئی اسلامی بھائیوں کو تجربہ بھی ہوگا اور الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے تو پتا چلا ہے کہ بچے اسے دیکھ کر الحمدللہ اللہ اللہ کی سزائے بلند کرتے ہیں اور الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماں کے مدنی ماحول میں مکثر سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو یا آپ کے یہاں بھی جو بھی دن مقرر ہے اپنے اپنے شہروں میں دعوت اسلامی کے مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدن انعامات پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجی. انشاءاللہ ان اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلام بھائی اپنا یہ مدری ذہن بنائے اور آپ بھی یہ مدری مقصد دوہرا ہے مدری چینل کے ناظرین بھی ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسکا کی کوشش کرنی ہے اپنی اسکا کی کوشش کے لیے مدری انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسکا کی کوشش کے لیے مدری قافلوں میں سفر کرنا ان اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ بھی میں ہے دعوت اسلامی تیری بھوم مچی ہو آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے اب سور ملک سنتے ہیں سبارك, سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كواتين يمين قلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير إذا أولقوا فيها سمعوا الله هي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوجا فألم خزنتها ألم يأتق النزيز قالوا بلى قد جاء قلنا ما نسأل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبيرين وقالوا لو لما نسمع ونرقل ما قلنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبه فسوحة لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون وأسروا قولهم أمجهروا به إنهم عليهم بذات قدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فمشوا في مناتبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 ما ينبهن إلا الرحمنهنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جوند لهم ينصركم من الرحمن إذن كافرون إلا قافرون أمن هذا, أمن هذا الذي يرزقكم, يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتشوفي عدوه ونوانون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي صريا على خراط مستطيم قل هو الذي آشاكم وجعلت مصرق والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فلما رأوا ظلفة سيئة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به قل أرأيتم, قل ارايتم ان اهلكن يالله وما من معيه او رحمن فمن يجير الكافرين من عذاب قليم قل هو الرحمن ومن نعم به وعليث فسبعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبحنا اكم الحمد للہ رب المین وسلاۃ وسلم سیدم سلیم یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ حضد و تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سازری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما لیں یا اللہ میں تلف کے ساتھ پرانے پاک پڑھنا نصیب ہو جائے اولا اصد تجوید و کراف سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے مولا اصد سے سیکھنے کے لیے ہمارے حافظوں کو قوی فرما دے ہمارے سنوں کو خشادہ فرما دے ہماری آمی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دو جتنے اس طرح حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کی تنگستیاں قرضداریاں نہ چکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے الادیاں دور فرما آمی آمی آمی سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب کی جان مال عزت آبرو اور ہمارے امام کی حفاظت فرما العالم اسلام کا بول بالا کر دے دشمنا نے اسلام کا منہ کالا کر دیا زیر غمبد خزرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے شہادت کی موت عطا فرما جنت البقی میں متفن نصیف فرما جنت الفردوس میں سرکار علیہ سلطو السلام, السلام کے قدموں میں جگہ آتا فرما کہ حد حریکت امیر السنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکت نصیب جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا پوری نبی عزت عمائف السلام المرسلین الحمد الله محمد